بار کا بیس بیس تک پڑھیں گے اچھا آنند بلّا جسٹری کو بلشن بوشنا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات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 كذوك كلمة تخرج من أفوالهم يقولون إلا كذبا فلعلك باطع النفسك على آتارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَظْلُوَهُمْ أَيُّرُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَيْدًا جُرْزًا أَمْ حَتِبْتَ أَنَّ أَفْتَرْضًا والرطيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتنة إلى الكهز فقالوا بنا آتنا من لدنك رحمة وهي إذننا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم حقا جَعَلْنَا فِي نَادٍ دَداً فَوَبَغْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أحصى لما نحن نصف عليك نبأهم بالحق إنهم فسية آمنوا بربهم وجدناهم هدى واردقنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد كلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخلوا من دونه آلهة لولا وَنَزَّلَ عَلَيْهِمْ بِالْحَقِّ بُرْهَانًا بَيِّنًا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَنِ اعْتَدَى فَعَلَيْهِ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ تَخْصَاءُ ينشر لكم رجبكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم من فطار وتعوى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا ضربت تقرضهم وإذا ضعبت تطرقهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يطلل فلن تجد له وليا مرشدا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَيُقَلِّبُونَ زَاةَ الْيَمِينِ وَزَاةَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْنِ بِالوَطِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا لَوَلَّوْا عَلَيْكَ وَلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُذِكْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَ لُوبًا لَهُمْ قَالَ غَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يوم Kh Kololu wogokum a lanu bima bistum feku ku bi wafik kum haaliلَlmadiati fanya wo ayyuha da وَت وَتلَط وَلَ ي شيءيرًاَّكمُ أحد إُ إن ي وَلَك يَْجمونكم أَ يُريديدكم في مَِّ وَلَن تُّ صَ وَلَني لن إن الحمد لله نحمنه ونستعينه ونعوذ بالله من شجور أنفسنا ومن سياد أعمالنا من يهدي الله فلا مذلل ومن يذل فلا آدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريف له وأشهد أن مصمدناك ورسوله أما بعد فإن خير الحديث لكام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم برعا وكلا برعا وكلا وكلا فترات... پہلی بھی شاید پڑھی گئی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں مسلم نے حسنر احمد روایت ہے ابھی سرکار رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے ماں حافی کا اشارہ آیا تم دن اب والی سورت القاح اوسی مہ بن گزال جس نے سورت القاح کی پہلی دس آیتیں حفظ کر لی اسے دجال کے فتنے سے اللہ تعالی بچا لے گا محفوظ رکھے گا ابو تو عیسائی سرمزی مسند احمد اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے اسی طرح سے قطع رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمزی میں یہ الفاظ ہیں اور حافظہ خلا کا آیات اول کا جس نے تین آیتیں یاد کی یہ حدیث حسد درجے کی ہے اور پھر مسلم احمد نے بھی روایت الحیع مسلم احمد کارہ الشر العواخ یعنی آخری دس آیتیں جس نے یاد کی وہ سیما بھی فکر دستجال وہ تجال کے خطے سے بچایا گیا رسائی میں بھی یہ روایت موجود ہے تو اس اعتبار سے اس پورا مقدسہ کا زبردست مقام ہے اور اس کا ہائی اہم ہے کہ اس کو غور سے پڑھا جائے کم از کم پہلی اور آخری یاتا کیا جائے فیس کرنے سے برات یہ نہیں کہ توتے کی طرح آدمی کو پڑھ نہیں آ جائے آیا یقین قرآن کا صحیح طریقے سے پڑھنا قرآن پر عمل کرنے میں شامل ہے کیونکہ اس کے ایک ایک لفظ پر اللہ تعالی اجر دیتا ہے مگر قرآن کو سمجھنا وہ مقصد ہے جس کے لیے نازل ہوا اور صورت القحف میں بہت بڑی نشانی ہے ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اور جن لوگوں نے ایمان کے ساتھ صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھ کر پڑھا انہوں نے بہت کچھ دشانیاں قرآن کے لیے دیکھی جیسے یہ روایت موجود ہے آمد کی کارا ایک الکا را الف پڑی صحابی رضی اللہ تعالیٰ اس کا نام ہے فجال تن اور یہ گھوڑا جو گھر میں بدا ہوا تھا وہ بدکنے لگا پناظرا پیزہ دبابت اور صحابہ اس کا روایت کیا تھی جب انہوں نے دیکھا تو ایک بادل کا ٹکڑا تھا جو کہ ان کے سر پر چھایا ہوا تھا فضاکر ذالب علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے نبی علیہ صلاح وسلام سے ذکر کیا یہ بخاری اور دونوں میں روایت موجود ہے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکرا فلاں فلاں نے پڑھا قرآن کو اِس نہ قرآن یہ شکینت بعض روایات میں ہے ملائی کا ہے فرشتے جو کہ قرآن پڑھنے سے نازل ہوئے اور وہ کنق غلط قرآن یا قرآن سے ہوا تو یہ ہے مقام اللہ کی کتاب کا آج کے دور میں, میں نے اس کو و علیکم السلام اس لیے اپنے لیے اور آپ کے لیے چنا کہ اس وقت سب سے زیادہ جس چیز میں پھنسنے کا ڈر ہے وہ نجل ہے دھوکہ لوگ دین کے دعوے دار ہیں جن میں ہم رہتے ہیں ان میں اصلی کفر نہیں ہے بلکہ اس نام سے داخل کلمہ پڑھنے کے بعد پھر وہ طرح طرح کے دھوکے میں مبتلا ہے اور مبتلا کر دیتے ہیں دوسروں کو ان حالات میں ہر دماغ کے اندر تشاوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم آخر میں دعا کے اندر جہنم سے بچنے کی دعا کرو اور اذاب قبر سے اور فتنہ نجال سے اور فتنہ ماہیا بالمال زندگی اور موت کے فتنوں سے تو اس اعتبار سے کہ ہم کسی دجل میں نہ جائیں سورت القاف کی پہلی داشا اتنی خاص غور سے سنے اس لیے کہ وہ آپ نے یاد کر دی اور بعد والی دس بیس یہ سننے کے ان کے ساتھ پورا بیان جو ہے وہ سامنے آتا تو شروع ہوتی ہے سورہ بسم بس اللہ الرحمن الحمد للہ علی عبد کتاب اللہ تمام قریبیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بدے پر کتاب نازل کی یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کتاب نازل کر دی جو ہمارے تمام مسائل کا حل ہے وَلَمْ اللہ لَهُ جا اور اس کتاب نے کوئی پیر نہ چھوڑی یہ کتاب کسی اعتبار سے نہ غیر مکمل ہے نہ اس میں کوئی چیز ملتوض کہ سمجھ نہ آئے آج بھی پریشان ہوئے ایک بات دوسری بات میں داخل ہوتی دکھائی دے بلکہ قرآن بالکل باشگاہ ہے بالکل کسی پیڑ سے کسی کمزوری سے خالی ہے اور مستکیب ہے کئی یہ ملا باحث کئی ہے بالکل مستقیب ہے ایسا راستہ ہے کہ جو سیدھا جدت کی طرف جا رہا ہے اور اس کی انتہا جنت ہے جو اس پر چلے. اس لیے نازل ہوا قرآن میرا باسند شدید تاکہ یہ شدید تکلیف سے عذاب سے ڈرا دے وہ عذاب اللہ کا جہندم ہے باللہد جو اللہ کے ہاتھ سے ہے عذاب اللہ کے پاس ہے وہ یو بشیر اور اہل ایمان کو بشارت دے دے اس بات کی بشارت دے بشر اللہ الصالحات وہ اہل ایمان جو نیک اعمال کرتے ہیں وہ ایمان والے جو ایمان کے بعد اپنے عمل سے اپنے یقین کا اظہار کرتے ہیں الحجر الحسن کہ ان کے واسطے جدت حسد ہوگی ماں کسی رفیع اب باقی سید رہنے والے ہوں گے سی اس کے اندر آباد ہمیشہ, ہمیشہ ایک محدود عمل کے لیے اللہ نے ایسا عجل دیا کہ لا گتا آفی اس میں منقطع ہونا نہیں ہے تو یہ قرآن عمل کے لیے نادل ہوا جیسے یہاں پر ذکر ہوا اور اعمال ایمان کے اندر شامل ہے وہ ایمان خالص نہیں ہے قابل قبول نہیں ہے جس کے ساتھ امال نہ ہو اور سیلف کا یہی مسلک ہے تمام سیلف صالحین کا کہ این ال ایمان گول المل ایمان کال اور عمل دونوں کا نام ہے اس واسطے کوئی شخص یہ گمان کرے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہے بے شک وہ عمل نہیں کرتا عمل اس سے کم از کم جو ہے وہ مطلوب ہے جو اسے اہل اسلام میں شامل کر دے اور اہل کفر سے اس کو جدا کر دے جو حزب اللہ میں اس کی شمولیت کا یقین جو ہے وہ بہت پہنچا دے اور جو ہزب الشیتان کا دشمن ہونا اس کا لوگوں پر واضح کرتے اگر لوگوں پر یہ وعدہ ہی یہی ہے کہ حزب الشیتان میں یا حزب اللہ میں تو یہ منافق ہے خا اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھتا ہے کیونکہ میں یارپ ال جس نے توحید کو پہچان لیا اللہ نے یا عمل لی اور توحید پر عمل نہیں کیا پہچان ضرور لیا توحید کیا ہے اللہ کو ایک جان اور اللہ کو ایک جاننے کی وجہ سے اللہ کو ایک جاننے ماننے اور اس پر عمل کرنے والوں کے ساتھ ہو جانا اور جو اللہ کو ایک نہیں مانتے اللہ کے ساتھ شریک کرتے یا خود متکبر ہے خود شریک ہو جاتے ان سے جدا ہو جانا پتہ چل جائے جا کہ یہ بندہ توحید میں میں یارف ال توحید جس نے توحید کو پہچان لیا بلیا عمل لکھ اور اس پر عمل نہیں کیا ہے یہ محمد بن عبد الوہاب رحیم اللہ کا کشف شبہات میں قول ہے, قاسر ہے وہ کافر ہے وہ الاند ہے معاند اس کافر کو کہتے ہیں جو حق کے پہچان لینے کے بعد حق کے پہنچ جانے کے بعد بھی حق کے مقابلے بالکل فر پر ڈٹر ہے باطل پر ڈٹرے وہ کافر کا خرآ و ابلیس و اب وہ فرعون جیسا کافر ہے ابلیس جیسا کافر ہے اور اب جیسے دوسروں کی طرح کا کافر ہے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں سے ماں کسی نے بھی آباد وہی اللہ دینا فالف والدہ اور ان کو ڈرا دے قرآن جنہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے اولاد بنا لی یہ مشرقین مکہ کے لیے خاص اور آنے والوں کے لیے عام ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور عیسائی عیسیٰ علیہ صلاق السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے اور کلمہ پڑھنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کافر ہوئے تو انہوں نے نتفے کا واسطہ بھی ختم کر دیا انہوں نے کہا کہ اللہ کے نور میں سے دور نور میں نور اللہ بیٹا نے ٹکڑا بنا دیا وجہ آلو لہو مین عادی اور انہوں نے اللہ کے بندوں میں سے ان کو اللہ کا جز بنا دیا ان ال انسان اللہ کپور بھی بے شک انسان سری کل کھلا کا شکرا ہے. یہ ان سے بھی بڑھ گئے کفر میں مالا بھی رہی ان کو اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے جہل کی بنیاد پر ایسا کر رہے ہیں کوئی ایسی بات اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی جو یہ تورات اور انجیل میں گھڑ رہے ہیں کہ تورات اور انجیل میں خود کہا گیا ہے کہ عیسا اللہ کا بیٹا ہے مہاج اللہ ایسا کتن اللہ نے نہیں کہا نہ فرشتوں کو اپنی بیٹیاں کہیں کہا مالا مین رینج ان کے پاس کوئی علم نہیں ولالی آبا نہ ان کے آبا جن سے یہ کال انہوں نے تقلید لے لیا ان کے پیچھے چلتے ہوئے تھے کہ ہمارے آبا بڑے سالرین تھے بہت بڑے بزرگ تھے تاجت پڑھتے تھے یہ کرتے تھے لہٰذا وہ کبھی غلط نہیں کہہ سکتے کا مورت کلی متان تفر افواہی بہت بڑی بات ہے جو یہ اپنے موہوں سے نکال رہے ہیں اپنے مالک کے بارے میں کتنی جرت ہے ان کی فما اف باراہم اہل ان کا آگ پر کتنا بڑا حوصلہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو آگ کے لیے مستحق قرار دے رہے ای یقہ بس ان کے اقوال سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں بلا شبہ اللہ رب العزت جو کائنات کا رب عظل جلال ولی ہے اور سب اس کی مخلوق ہے اور سب اس کے محتاج محتاجم اور اکیلا سب کو سنبھالے ہوئے اور سب کو پیدا کرنے والا ہے اس کا جز کسی کو قرار دینا یا اس کا بیٹا کسی کو قرار دینا رب عظل جلال ولی کے ساتھ وہ معاملہ ہے کہ جس کی جرات وہی وہ کر سکتا ہے جو عذاب کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکا ہے فلا اللہ کا باقی النف کا اللہ کہتے ہیں شاید کہ شاید کہ ایسا نہ ہو کہ باقی آپ اپنے نفس کو ہلاک کر دے اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ آثاری ان کے جھٹلانے پر ان کی تقریب پر ان لم یو منو بہا اگر یہ اس حدیث پر ایمان نہ لائیں ان کا اعراز ان کی پیٹھ پھیرنا آپ کی تبلیغ کے مقابلے میں وہ آپ کو اتنے صدمے میں اور اتنے غصے میں نہ ڈال دیں کہ آپ اس پر اپنے آپ کو غم کے ساتھ ہلاک کر لیں اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر صرف پہنچا دینا ہے ایمان کو داخل کرنا کسی کے دل میں یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے آپ اس پر صدمہ کریں اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کو قوم کے لیے زبردست قسم کا غم گسار اور بہت زیادہ ہم درد ہونا چاہیے ہم اگر تبلیغ کرنے کا بہت شوق رکھتے ہیں تو یہ اصل میں یہی وجہ ہے کہ ہمیں تبلیغ کرنے کا صحیح معنوں میں ادراک نہیں کہ تبلیغ اللہ کے دین کو سمجھنے کے بعد پہنچانا ہو. یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے اور اس کا انداز کیا ہونا چاہیے اس کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح سے جس کو میں یہ بات پہنچا رہا وہ بچ جائے جس طرح اس ڈاکٹر کو جس کا اپنا بچہ بیمار ہو اس کے علاج کے لیے فکر ہوتی ہے وہ اس کو نستر بھی لگاتا ہے اور بستر لگانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بچ جائے اس محلک بیماری سے جس کے اندر یہ مبتلا ہے تو بستر بے شک لگا رہا ہوتا ہے مگر اس کا دل اس کے لیے ہمدردی کے ساتھ پیار کے ساتھ اللہ سے دعائیں کرتا ہوا اس کی طرف مائر ہوتا ہے ہر وقت اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اللہ اسے محفوظ رکھ لے بین ہی اسی طرح ایک مبلغ جو ہے وہ اپنی قوم کے لیے بھڑکتی ہوئی جہنم کے جلنے کی تکلیف کا ادراک کرنے کے بعد اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ میں ضرور بچاؤں گا اور کوشش کروں گا نبی کا جو احساس ہے علیہط اسلام اور پھر آخری نبی اور آخری رسول کے اندر جو احساس تھا لوگوں کو بچانے کا اس کا ادراک ہم نہیں کر سکتے کما حقوق تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے لیے رحمت کا ایسا پیغام تھے اتنے ہمدرد انسان تھے کہ وہ اس چیز پر کرتے تھے اس چیز پر انہیں دکھ ہوتا تھا کہ میں ان کے پاس حق لے کر آیا ہوں یہ کیوں پیٹ پھیرتے ہیں اور کیوں میری تکلیف کرتے اللہ نے فرمایا مَا پہلی آیا تھا جعلنا ہم نے بنا دیا ما جو کچھ بھی زمین پر ہے زینت زمین کی زیب و زینت زمین کی چمک دمک کشش کرنے والی چیزیں گویا کہ ان کی تقریب کی وجہ زمین کے ساتھ تیار اور زمین پر پائی جانے والی خوبصورت پرکشش چیزوں کے ساتھ جو محبت ہے وہ ہے لینا بلوا ہوں تاکہ ہم آزمائی ان میں سے کون ہے آسن آملا جو احسن اعمال کرتا ہے یہ سب سے بڑی آزمائش ہے یہی صحف ابراہیم اصوف پہلے انبیاء دیا میں تھا کہ بل سرون الحیات الدنیا ون آخرت خیروم یہی ایک بات سب صحیح میں تھی کہ تم دنیا کی زندگانی کو ترجیح دیتے ہو آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی تو ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس دنیا پر ریت گئے اصل میں بنیادی جو وجہ ہے کفر کی وہ یہی ہے دنیا کے اندر یقیناً سب سے زیادہ آدمی کو جو محقوب چیز ہے وہ رونق ہے اپنے خاندان کی اپنے یاروں کی اپنے ہم خیالوں کی اپنے محبوبوں کی اور جو اسے عزت دے جو اسے پیار کرے جو اس کے لیے اپنے بازو پھیلائیں اور اس کو ہر طرح سے اپنی آگوش میں لینے کے لیے ہر دکھ میں تیار ہوں ہر سکھ میں اس کی خوشی کے اندر شریک ہوں بس یہ سب سے بڑی مصیبت ہے اس کے بعد پھر اس کے ساتھ مطالعہ کے زندگی کی رونق کو قائم رکھنے والی مختلف اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں جو کوئی گننا چاہے تو لا تو تم ہرگز میں طاع شمار میں نہ لا سکو گے اتنی نعمتیں ہیں تو اسی لیے علماء نے کہا کہ مستقیم صالحین کو چاہیے کہ نعمتوں کا استعمال جو ہے اس پر شکر ادا کریں کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے لاضی نر ہم نعمتوں میں بھی اضافہ کر دیں گے اور سب سے بڑی نعمت سوچنے والوں کے لیے وہ عقل ہے اللہ کو پہچاننے کے لیے جو دی گئی جس کے ساتھ ہم اس قرآن سچی کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور اس سے اپنے بچاؤ کا نسخہ معلوم کرنے کے بعد اس پر عمل کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں الحمد للہ پہلے سے ارادہ یعنی ارادہ پختہ کر رہے تجویدے ایمان کر رہے ہیں اس سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت نہیں الم اک منت القوم دینک منتم نعمت و عزیت القم دینا اللہ نے نعمت تمام کر دی تو یہ دنیا کی باقی نعمتیں ہیکھ ہے اصل سب سے بڑی نعمت اللہ کا عقل دیا جانا ہے جس کے ساتھ ہم برے اور بھلے میں تبیز کرتے شرک اور توحید میں فرض کرتے کفر اور اسلام میں پہچان حاصل کرتے اور ہم جائم کرنے والے ہیں ماں علیہ جو کچھ زمین پر ہے کھانے پینے کا سامان رہنے سہنے کی عش گاہیں اور خوبصورت عورتیں اور پیارے پیارے دوست اور ہم خیال لوگ اور اپنا قبیلہ ہر دکھ اور سکھ میں ساتھ کھڑے ہونا والا سب کچھ مٹ جائے گا ماں الحا جو کچھ اس پر ہے سائی مٹی ہو جائے گا جو بنجر مٹی بنجر مٹی کا میدان جس پر نہ کوئی شہ اگتی ہے نہ کوئی شہ ایسی موجود ہے جو کسی کی بھی ملکیت ہو بالکل چٹل کر کے رکھ دیں گے عام و بتا کیا تو گمان کرتا ہے اصحابلحفی بر رقیم کہ یہ قحف والے اور رقیم والے رقیم کہتے ہیں کہ خواب کہاف کی بستی کا نام تھا یا اس تختی کا جس پر ان کے نام لکھے گئے تھے اور قحف وہ غار تھی جس میں انہوں نے پناہ پکڑی تھی قانون آیاتی نا اجب وہ ہماری آیات میں ہماری نشانیوں میں کوئی بہت ہی عجیب بات تھی کیونکہ اس کے بارے میں مشرقی نے مکہ میں پہلے کتاب کے بتانے پر اللہ کے نبی نے سوال کیا تھا روح کے بارے میں ظلم پر فین کے بارے میں اور اسحاب قہ کے بارے میں تو یہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے نبی علیہ صلاب السلام نے فرمایا تھا کہ میں کل بتاؤں گا اور چودہ دن اللہ کے رسول کو وحی لی آئی صلی اللہ علیہ و وسلم پھر اللہ کے نبی بڑے سخت غمناک ہوئے تو ان آیات کا اس غم کے ساتھ بھی تعلق ہے اور کفار تانے دی رب جلال نے تانے دیے حتیٰ بل والاکرام نے وہیں کا نزول کیا اور کہا بلا سکول اللہ شاہ اللہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر گز آپ یہ نہ کہیے گا کہ میں یہ چیز کل کر دوں گا بلکہ کہ اللہ ع شاہ اللہ اگر اللہ نے چاہا تو معلوم ہوا کہ کل کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے حتیٰ کہ امام الانبیاء ختم رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم نہ یہ جانتے کل کیا ہوگا نہ کل ان کے اختیار میں ہے تو اس واقع اللہ پر توکل کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں اور اللہ پر توقل کا وہ مزہ ہے جو کسی چیز کا مزہ نہیں ایمان سے بڑھ کر لذت کسی چیز کی ہو نہیں سکتی مگر جسے اللہ نصیب کرے اللہ ہمیں ایمان والوں میں سے کرے آمین فرما عید اول فتع تو جب کچھ نوجوانوں نے فتیہ تنوع تن نوجوان کو کہتے شباب جب نوجوانوں نے کہف کی طرف پناہ پکڑی اس میں مفسرین نے کہا یہ بھی اشارہ ہے کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس وقت سورہ کہف نادل ہو رہی ہے یہی حالات تھے جو اصاب قحف کے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم ان کے اندر چلے گئے اپنی قوم کے یا تمہیں قتل کر دیں گے مار مار کے پتھر مار دیں گے یا تمہیں کافر کر دیں گے آج اللہ کے نبی کے اصحاب رضوان اللہ علی مطمئن ہر طرف ایمان کی قیمتیں ادا کر رہے تھے حتیٰ کہ عثمان جیسے شخص رضی اللہ تعالیٰ جو امیر و کبیر لوگوں کی اولاد تھے ان تک کو ان کا چچا صف میں لپیٹتا اور پھر دھو دیتا نہ امیر نہ غریب کوئی محفوظ نہ تھا اور غلاموں پر تو پہاڑ ٹوٹ چکے تھے رم کے اور ظلم کے تو کہا اس اول فک یا جیسے محمد پر ایمان لائے نوجوان صلی اللہ علیہ وسلم اور بڈھے تمہارے دانشور جو دار الندا میں بیٹھتے ہیں تو بڑی بڑی مشکل باتوں کا حل نکالتے کیونکہ عربوں کو قبائلیوں کو تمام قبائلیوں کو قبائلی زندگی شہری زندگی کی نسبت انسانیت کے بہت قریب قبائلی زندگی میں کچھ اکیلا بھی رہ رہا ہوتا سب کا خیال کر کے رہنا پڑتا ہے اور آدمی اس طرح سے نہیں ہو سکتا جیسے شہروں میں ہوتا کہ ساتھ والے مر گئے ہیں بھوکے سو گئے ہیں ساتھ والوں کے ڈاکا پڑ گیا یہ کہتے ہیں کہ تم بیٹھے رہو ابھی تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے بلکہ قبائلی زندگی میں زندگی ہوتی ہے تو یہ قبائلی لوگ تھے یہ مشکل معاملات کو حل کرنا جانتے تھے دار الدوا میں بیٹھ کر مگر یہ بڑے بڑے ایمانے لائے تھے اور جب بڑے بڑے دانشور ایمان نہیں لاتے تو یہ بائمانوں کے لیے ایک فتنا بنتے تو کہا کوئی ایسی نئی بات نہیں یہ اصحاب الق جو تھے یہ بھی تو نوجوان تھے یہ بھی ایمان لائے تھے اور اوپر کہا کہ تم ان کی بات کو جو عجیب سمجھ رہے ہو وہ خاتم طبیع کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اور حقیقت ان کو سنایا کہ یہ کوئی عجیب بات نہیں اس سے بڑی عجیب بات ہے کہ تم میں وہ قرآن آ چکا ہے کہ تم زبان کا فخر کرنے کے باوجود اس کے مقابلے میں ایک صورت بھی نہیں لا سکے تمہارے اندر محمد کی وہ شخصیت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس پر انگلی رکھنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے تم اسے جھوٹا کہہ رہے یہ اس سے بھی بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ تبارک مطالعہ اسے عنقریب جو ہے وہ تم پر غالب کرنے والا اور فتح یاب کرنے والا ہے اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے نہ بگاڑ سکو گے از اول فت یت ال جب نوجوان کچھ نوجوان کف کی طرف پنا پکڑنے والے ہوئے انہوں نے پنا پکڑی سکالو اور غار میں جا کر کہنے لگے یا غار کی طرف جاتے ہوئے اس ارادے کے ساتھ جب فروج کیا جب ہجرت کی تو کہا رب نا آد ال کا رحبہ اللہ تبارک و بعلا اپنے ہاتھ ہمیں رحمتوں سے جھانک دیتے ہمیں اپنی قوم کے دنیاوی طور پر بھی ظلم سے بچا اور اپنی قوم کے شرک و شرکت سے بھی محفوظ رکھ کہ ہم کسی طرح سے ان کے فتنے کا شکار ہو کر ان کی طرف جھک جائیں وہ لامن امرینا رشدا اور ہمارے اس امر میں کس امر میں یہ جو ہم کفار سے جدا ہو کر ایک غار کی ویران غار کی پناہ پکڑنے کے لیے جا رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہم تیری عبادت کا حق ادا کر دیں اور شفق گفت سے بچ جائیں ہمارے اس کام میں اللہ تبارک و تعالی رشد کا انتظام کر دے رہنمائی کا ہدایت کا انتظام کر دے کہ ہم اس میں کسی طرح بھی تیری نافرمانی کا شکار نہ ہو یہ وہ دعا ہے جو آدمی کو ہر اس مشکل وقت میں پڑھنی چاہیے جس وقت فت میں اسے گھیر رہے ہوں اور وہ گھبرا چکا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایمان کے ساتھ اس دعا کو پڑھنے کے بعد وہ اللہ تعالی کی مدد کو یوں اپنے ساتھ پائے گا کہ اس کا دل دماغ اور اس کے حالات اس کی گواہی دیں گے اور اس کا عمل بھی ان شاء والوں کے ایک دلیل بنے گا اس کا ثبات تو فرمایا ہم نے ان کے کانوں پر تھپت دیا ہم نے ان کے کانوں پر تمام آوازیں بند کر دی نیند کو ڈال دیا القینا اس کا ترجمہ کیا گیا ابھی نے ہم نے ڈال دی ان پر نیند نیند تاریخ کر دی ان کے کانوں کو تمام آوازوں کے لیے بند کر دیا جو انہیں ڈسٹرب کر سکتی تھی نیند میں بیدار کر سکتی تھی پھر کہا پگار میں سیدھی نہ آدادا آد گنتی کے کئی سال جن کی گنتی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے جیسے آگے بتائیے تم نہ ہو پھر ہم نے ان کی بحثت کی انہیں نیند سے بیدار کیا لینا اعلی ماں تاکہ ہم جان لیں ہم جانچ لیں جب اللہ فرماتے ہیں ہم جان لیں بمانی جانچ لیں ہم جانچ لیں ایل کون سی دونوں جماعتوں میں سے مومنین یا کافرین احسا لما لبیسو امدا اس نے احسا کس نے ضمط کیا ہے کون بالکل صحیح طریقے سے جانتا ہے کہ کتنی دیر یہاں پر رہے نہ تو اہل ایمان اللہ کے مقرب ہونے کے باوجود اللہ کے غیب کو جانتے ہیں نہ اہل کف اپنی کہانت اور جادو اور اپنے سیاتی کو یار بنانے کے باوجود یہ جانتے ہیں کہ وہ کتنی دیر رہے اللہ کے غیبوں سے پردہ اٹھانے کا یارہ کسی کو دیں نہ امریا اور غسل اللہ کے غیب سے پردہ اٹھا سکتے ہیں اور نہ یہ کفار اپنے جنوں اور اپنے شیاتین کے ذریعے سے کوئی غیب کی خبر بتا سکتے ہیں اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ وہ ہمارے ایک دوست تھے تو وہ اپنی ہمسائی کو بہت برا بھلا کہہ رہے ہیں حالت مستقی تھے عقیدے کے صحیح تھے الحدیث تھے ماشاء اللہ بول صحیح تھے داڑھی رکھی ہوئی تھی مستقی پرہیزگار ہونے کے باوجود سخت گالیاں نکال رہے تھے ہم کو میں نے کہا کیوں برا بڑا کہہ رہے ہیں کیوں اتنی اس کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ بس اس نے بتایا کہ وہ موٹے موٹے موٹے اونٹ ہے اس کے کالا رنگ ہے یہی ہے اس نے جادو کیا میری بیوی پر میں نے کہا دلیل دلیل پیالے کے اندر ایک اہل اہل عالم نے وہ وہ وہی عامل نے عمل کیا پیالے پر تصویر بنی ہے اس کی تصویر بنی ہے تو میں نے کہا اس کی شرعی دلیل تو خود ہی اتنے شرمندے ہوئے کہ اقرار کیا کہ میں بالکل باطل کہہ رہا یہ حال ہے کہ یہ جناب جو ہے ان کے ماننے والے اور یہ آپ لوگوں کے عقائد کو یوں برباد کرتے ہیں کہ صحیح عقیدے والے بھی بعض اوقات متفل ہو کر ان کے اس شب کا شکار ہو جاتے ہیں. کوئی نہیں جانتا غیب کو کوئی اس مدت کو نہیں جاننے والا تھا نہ ہم قسم علیہ کا نہ باہم ہم تمہیں قصہ کرتے ہیں ہم تمہیں بیان کرتے ہیں ان کی خبر سچائی پر مبنی بیان بالحق اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا کون ہے انفت یا وہ جوان تھے وہ چند جوان تھے آ منو ایمان لائے تھے اپنے رب پر وزدناہم ہدا اور ہم نے ایمان میں اور ہدایت میں ان کے لیے اضافہ فرما دیا زدناہم زیادہ کر دیا اس کا مطلب ہے ایمان یزید و یم ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے جیسے قرآن میں فرمایا تھا املا دینا آبرو فضادت ایمان وہ لوگ جو ایمان لائے تو اللہ نے ان کے ایمان میں اضافہ فرما دیا اور ان کا ایمان زیادہ ہو گیا لاد ایمان ایمان ہم تاکہ ان کے ایمان پر ایمان کا اضافہ ہو جائے تو معلوم ہوا جد نا اس کی گلی ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے اور احناف کے نزدیک یہ ہے اشریوں کے نزدیک ایمان جو ہے وہ ایک اکائی ہے نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے بلکہ یہ قول اصلا ابو حدیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے جبکہ مضنون ہے یہ ذم کیا جاتا ہے کہ وہ اس سے رجوع کرتے تھے ایسی روایات ملتی ہیں اور ہمیں اچھا ہی ذم کرنا چاہیے آئمہ کے بارے میں ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے جب ایمان کے مطابق عمل کیا جائے تو ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے جب ایمان کے مخالف عمل کیا جائے تو ایمان کا نقصان ہو جاتا ہے اور جب ایمان کے الٹ عمل کیا جائے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے یاد رکھیے یہ فرق کبھی نہ بھولیے اس فرق کے بھول جانے کی وجہ سے آدمی بدتبیز ہو جاتا ہے آدمی مسلمانوں کو کافر کہتا ہے اور کافر کو مسلمان کہتا ہے ایک عمل وہ ہے جو ضد ہے ایمان کی مسلم اللہ پر ایمان لانا کہ وہ خالق ہے اور اس کے سوا کوئی ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کر سکتا پھر یہ کہنا کہ یہ تیرا بخش ہے اور بودی رکھنا پیر کی اور پیر کا چڑھاوا دینا یہ عمل کرنا یہ عمل یہ ثابت کر رہا ہے کہ پیدا کرنے میں پیر کا حصہ اس کا اعتقاد ہے اگر پیر کا مکمل دیا ہوا نہیں تو پیر کا اس میں حصہ اس کا اعتقاد دیا یہ عمل ایمان کا الجھ ہے ضد ہے اس عمل کے ساتھ ایمان نہیں ہو سکتا کبھی یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ایک یہ کہ خالق اللہ ہی کو مانتا ہے یقیناً اللہ ہی کو خالق مانتا ہے اور اللہ کے جواب کسی کو خالق نہیں مانتا مگر بچہ لینے کے لیے اللہ پاک سے بچے کی خواہش اس کی اس قدر زیادہ اس کو بے قابو کرتی ہے کہ یہ جی ایک ایسی دوائی اپنی بیوی کو استعمال کراتا ہے جس کا استعمال شران حرام ہے یہ اس کا ایمان ناقص ہے اگر اسے ایمان ہوتا کہ اللہ نے جو کچھ لکھ دیا ہے وہ تو صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق زمین و آسمان بنانے سے پچاس ہزار سال پہلے لکھ لیا اور کم خشک ہو گئے اور جو اس نے دینا کوئی روک نہیں سکتا اور جو اس نے روکنا کوئی دے نہیں سکتا تو یہ کبھی حرام دوائی نہ کھلاتا اپنی زوجہ کو اصل نے بچے کی خاص نے اس کی مت مار دی اور اس نے اس گناہ کا ارتکاب کیا مگر ابھی بھی اس کے عقیدے کے اندر کوئی الٹ بات نہیں آئی یہ کسی اور کو ایک ذرہ بھی پیدا کرنے والا نہیں سمجھتا پائے ابھی تک اس کا یہ عمل جو ہے اس سے قطر یہ دوائی نہیں مل رہی کہ یہ اللہ کے سوا دوائی کو بھی پیدا کرنے والا سمجھتا ہے دوائی کو پیدا کرنے والا نہیں سمجھتا دوائی کو ذریعہ سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے یہ اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہے جس میں اللہ نے یہ طبیعت رکھی ہے یہ طاقت رکھی ہے کہ اللہ چاہے تو بچہ پیدا ہونے کا باعث بن سکتی ہے مگر ہے وہ شرم حرام چلو استعمال کر لیتے پھر اپنے رب سے توبہ کرنے کے یہ شخص ناقص المان ہے اور پہلا جو ہے وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے اور وہ بے ایمان ہے اور مشرق یہ فرق کبھی نہ بھولا کریں ایمان کے ساتھ بغاوت مزاد ایمان کی زند اور ایمان کے مخالف مخالف عمل سے ایمان میں نقص پیدا ہوتا ہے اور الٹے عمل سے جو ایمان کا الٹ ہو ایمان ختم ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ ہم تمہیں ان کا قصہ جو ہے وہ سناتے ہیں بالحق اور یہ حق کے ساتھ سچی خبر اللہ رب العزت تمہیں سنانے والے ہیں وہ کیا ہے کہ فرمایا کہ یہ ایمان لائے تھے ہم نے رحم نہمائی ایمان ہدایت یہ ان کے لیے بڑھا دی بڑھ گئے عمل کی وجہ سے کیونکہ ایمان لانے کے بعد انہوں نے کیا کیا ورمت نا کلو ہم نے ان کے دل ایمان پر مضبوط کر دیے اور سابت قدم ہو گئے یہ ایمان کا از خا جب وہ کھڑے ہوئے اپنی قوم کے اندر گواہ ہو کر توحید کا جھنڈا لے کر فکالو انہوں نے ببا میں دوہل کہہ دیا ربنا رب گما والارض اے قوم سن رکھو ہمارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے قوم شرک میں مبتلا تھی غیر اللہ سے نظر و نہاد غیر اللہ سے نفع اور نقصان کی امید رکھنے والی قوم تھی لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ اللہ ہم ہر گز نہ پکاریں گے اللہ کے سوا کسی کو اللہ ہم کسی کو مشکل کشا اور حادت روا نہ پکاریں گے لقن شوقا اگر ہم نے ایسا کیا کسی اور کو اللہ کی جگہ پکارا تو ہم نے شتق شتک کہتے ہیں گلو حد سے بڑھ گئے ہم اور ہم نے وہ حد توڑ دی جو بندے کے لیے اللہ نے مقرر کیا کہ ہم نے ایک مخلوق کو رب جلال والی صفات دے دی کہ اس کو اپنے دکھوں میں پکارنا شروع کر دیا مشکل کشا کے طور پر اور اپنی محتاجی میں فائدے کے لیے پکار لیا ہاں اولا قوم کا خزور ان یہ ہماری قوم ہے ہاں الا قوم ہونا, یہ ہماری قوم ہے کہ انہوں نے بنا لیے اللہ کے سوا کئی ایک علا ہسول یہ کیوں نہیں لے آتے اس پر کوئی کھلم کھلا دلیل اگر یہ الہ ہے اظلم اس سے بڑا ظالم کون ہوگا دبا جو اللہ پر جھوٹ اس طرح اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا تو کئی قسم کے عالیہ بنانا ہمیشہ قوموں کا کردار رہا ہے جیسے ہماری قوم میں جنگ کے وقت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے گا چھتہ کے شیعہ اور سندی کہلانے والے سب یہ عالی کا نعرہ لگائیں گے وہ سمجھتے ہیں جنگوں میں فتح اور شکست کا معاملہ ربی عبد الجلالام نے علی کے سپرد کر دیا رضی اللہ تعالیٰ اور جب ڈوبنے لگیں گے تو بہاول حق کو پکاریں گے بہاول ہاق بیڑا تاخیر اور اسی طرح عبد القادر جینانی کو غور سے اعظم کہیں گے اور ہر مشکل میں پکاریں گے کہ سب بلوں پر ان کا پاؤں ہے اس طرح کے جھوٹ گھر رکھے ہیں اور اسی طرح سے ملک چلانے کے بارے میں جب ملک پر قانون بنانے حرال اور حرام مقرر کرنے کا لوگوں کے حقوق کی تقسیم کا وقت آئے گا تو پھر دانشوروں کو ترقی یافتہ قوموں کو اپنا رب بنا لیں گے پھر یورپ کی طرف سے جو قانون آئے گا اسی میں سمجھیں گے کہ ہماری ترقی ہے اس قانون کو نافذ کرنے کے بعد اس دنیا میں ہم عزت والے ہو سکتے اگر کہ اللہ کا قانون سر آنکھوں پر مگر نافذ ہونے کے قابل اس وقت معاذ اللہ صرف اللہ حالات کے بدلنے سے وہ نہیں رہا اور قانون ہمیں اسمبلی میں خود بنانا ہوگا اور خود بنا کر پوری دنیا میں جو قانون فٹ ہو سکے صاف صاف پرویز کا بیان تھا کہ ہم اکیس صدی سے گزر اس وقت خلافت راستہ کا نظام ناقابل عمل ہے اللہ خدا. کوئی منہ سے کہہ دیتا ہے دلیر ہوتا ہے کوئی سے نہیں کہتا تو اگر اس کے باوجود اس قانون کے بنانے کے لیے قانون سات اسمبلیوں کے خدمت کرتا ہے انہیں قائم کرتا ہے اور ان کے سب کے باری جاتا ہے بہرحال اللہ تبارک محفوظ رکھے آمین یہ الہ ہے جو پوجے جا رہے ہیں یہ قانون کا الہ ہے الفل امر جس نے پیدا کیا حکم بھی اسی کا حق ہے تھی اور کا حق نہیں ہے اور جب تم نے ان سے احترام کر لیا تم ان سے جدا ہو گئے اور ان بتوں سے بھی جدا ہو گئے جن کی یہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں فا او تو پھر کی طرف چلو اور ادھر پناہ پکڑو یا شرم رب رحمت اللہ تم پر اپنی رحمت جو ہے اس کی بارش کر دے گا وہ یہ ہے لگ امر اور اللہ تمہارے کام میں آسانی پیدا کرے گا یہ بھی وہ دعا ہے جو مشکل کے وقتوں میں ضرور پڑنی چاہیے فانگی آئے تو یہ ہے مسائل کے اندر رکھوں کے اندر جب آدمی کو کوئی بھی ساتھ نہ دے تو یہ جائز ہے دین اسلام میں کہ وہ فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بستیوں کو چھوڑ دے جنگلوں میں چلا جائے ویران غاروں کی پناہ پکڑ لے مگر جس وقت حالت یہ ہو یا گھر والے آباد آ جیسے آخری آج جو ہم پڑھیں گے جب یہ حالت ہو کہ اگر وہاں رہتا ہے معاشرے کے اندر تو پھر دین کو پھیلانا تو درکنار یا تو رجم کیا جائے گا یا اتنا دباؤ پڑے گا اتنا دباؤ پڑے گا کہ کفر کی ملت کو اکراہ کے تحت قبول کرنا ہو جب یہ حال پہنچ جائے تو جائے ہے کہ ویران غاروں میں اور ویرانوں میں چلا جائے آدمی اور دیکھیے انہوں نے کوئی اپنے ساتھ کوئی باکس نہیں لیے کھانے کے کہ کھانے کے باکس لے کر گئے ہو کوئی انہوں نے پراٹھے پتا ہوں کچھ بھی نہیں یہ تو بےچارے پریشان تھے تفاصیر میں آتا ہے کہ بادشاہ نے انہیں دھمکی دے دی تھی اور یہ شہزادے تھے بادشاہ نے کہا تھا کہ اگر تم ملت کے اندر جو اس وقت یہاں پر موجود ہے اور چین سے خوشی سے امن سے ہنسی خوشی سے زندگی گزار رہی ہے قوم کو تم نے برباد کیا اختراک ڈالا یوں پھاڑ دیا قوم کو تو خبردار میں تمہیں محلت دیکھتا ہوں اس محلت کے اندر انسان بن جاؤ اس کے نزدیک جو انسانیت تھی ورنہ میں تمہیں قتل کروا دیا اور نجم کر دوں گا پتھر مار مار کے حالات کیے جاؤ گے تو یہ پھر ایک میلے کے اندر شریک ہوئے کہتے ہیں کہ پہلے ایک دوسرے کے واقع بھی نہ تھے اپنی اپنی جگہ اکیلا اکیلا انسان عظیمت کا پہاڑ بنے ان موجوں کے اندر ان طوفانوں کے اندر اس برائی کے سمندر کے اندر کائم تھا اور یہ چٹانے جو ہیں یہ جو عظیمت والے انسان ہیں یہ کسی میلے میں چلے گئے کہ وہاں سے کہیں ہمیں نکلنے کا موقع ملے گا ورنہ کڑی نگرانی ہو رہی تھی وہاں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے جب کہ لوگ ادم مچا رہے تھے بدتمیزی اور عیاشی میں مصروف تھے تو یہ ہر شخص علیحدہ ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ اللہ نے انہیں اکٹھا کیا اور انہوں نے ڈرتے ڈرتے ایک دوسرے کو وجہ بتائی تو سب ایک ہی وجہ سے جدا ہوئے تھے اللہ جو ہی اے ایمان کو اکٹھا کرتا ہے صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ اللہ نے الروا مجدا روحے جو ہے اہل ایمان کی یہ گروتھ تھے پہلے مجدا یہ وال تھے اور دنیا میں بھی جو لوگ ایمان پر ہیں ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اللہ محبت پیدا کرتا ہے بلکہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ محبت کرو اللہ جبرائیل کو کہتا ہے علیہ اللہ تھا حدیث میں آتا کہ جبرائیل فلاں شخص دنیا میں ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں جبراہیم اس سے محبت کر امین فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اے فرشتو فلا فلاں زمین میں اس وقت ہے اللہ پاک اس سے محبت کرتے ہیں اے فرشتو جبراہیل ان سے محبت کرتا تم بھی اس سے محبت کرو وہ بھی محبت کرنے لگتے ہیں پھر دنیا میں نیکوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت ڈال دی جاتی ہے تو یہ اکٹھے ہو گئے اکٹھے ہونے کے بعد یہ پھر کہتے ہیں کہ کسی گینگ میں معاشی سے کھیلنے لگے جو ان کی کوئی کھیل تھی کھیلتے کھیلتے یہ جنگل کی طرف غائب ہو گئے اور ویران غار جو انہوں نے پہلے تار رکھی تھی معلوم ہوتا ہے اس سے پہلے بھی کہ ایک ملاقات ان کی ہوئی یا وہ ملاقات پہلی تھی اور اس کے بعد یہ نکل گئے کیونکہ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ غار ان کے دہن میں پہلے تھی کہ اسی وقت کو غار جو سب جانتے تھے جیسے ملک کے قریب شہر کے قریب وہ غار ہوتی ہے انہوں نے کہا اسی گار میں کر کے پناہ پکڑ لیتے تو یہ لوگ پناہ پکڑنے پہ کامیاب ہوئے تو یہ ہمارے لیے حل ہے یہ حل نہیں ہے تو پوری دنیا کو صحیح کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور اسلام میں سمجھوتا بازی شروع کر دیں اصل کام یہی سے خراب ہوتا ہے کہ نیک دلی سے آدمی لوگوں کی اصلاح کرنی چاہتا ہے اور اگر وہ عالم ہے بڑا آدمی ہے تو بڑے پیمانے پر اسلحہ چاہتا ہے وہ کہتے ساری گلما پڑھنے والے ہیں پاکستان میں تو کیوں نہ میں اسلح کے لیے اٹھ کھڑا ہوں اب اسے اسلح بالکل اصولوں پر کڑک طریقے سے قائم رہتے ہوئے ممکن نظر نہیں آتی اور جب وہ بالکل اپنے آپ کو صحیح طریقے سے اصل اسلام پر قائم دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے میں تو اکیلا رہ جاؤں گا پھر تو میرا ساتھ دینے والا کوئی نہ ہوگا جو ہوں گے وہ اتنے تھوڑے ہوں گے کہ ہم شاید کچھ بھی نہ کر سکیں پھر وہ تھوڑا بہت سمجھوتا شروع کرتا ہے کہتا ہے اس بات کو ذرا خرم کر دو اس کو ذرا دبا لو اس پر ذرا خاموشی اختیار کر لو چلو یہ ایسے بھی ہو جائے تو ابھی ہونے تو بعد میں اصلاح کر لیں گے اب اس کا ستیہ ہوتا ہے کیا خوبصورت مثال دی ایک دوست نے ایک آدمی یہی اصلاح کے غم میں گرفتار ہمارے پاس بیٹھا ہوا تھا وہ کہتا تھا کہ آپ کی باتیں سو فیصدی جی قرآن و سنت کے مطابق ہے دونوں پھر اسلح ہی ہو سکے گی ہم نے کہا حضرت آپ اصلاح کا اتنا شوق رکھتے ہیں تو انہوں نے یہ بات کی میرے دوست نے کہ اگر آپ جاپان میں اللہ کے دین سے سر سرفرار ہو جاتے اور سارے آپ کے لگت جاپانی اس سے کیا کرتے تو اس لیے اسلام کرتے کرتے اپنا ستیہ کر لینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے بلکہ ہلاکت ہے تو یہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو لے کر نکل گئے فرار کرنا جائز ہے اسلام میں جس وقت اسلام بچے اس طرح حتیہ کہ لڑائی نہ کرنا بھی جائز ہے جس اس وقت اسلام اسی میں آپ کو حکم دے رہا ہوں اللہ تعالی فرماتا ہوں کے ہل اس قوت تھے اس کے کہ اللہ تمہیں پتہ دے چکا تھا صحابہ سے اللہ کے نبی کے ساتھ دس ہزار تلوار آزمودہ کار تھی کافروں کی گردنے کاٹ کاٹ کے یہ تلواریں ماہرین کے ہاتھ میں چمک رہی تھی اور آج ابو جنل جس وقت زخموں کے ساتھ گسیٹا گیا تھا تو صحابہ کے تلے منہ کو آ رہے غم کے ساتھ اور غصے کے ساتھ وہ آپ سے باہر ہو رہے تھے کہ اللہ کے لیے انتقام لے اپنے بھائی کا تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قوت کے حال میں یہ دیا کہ اب لڑنا نہیں تو یہ نہ لڑنا کتنا مشکل ہوا عمر نے کیا کہہ دیا تھا کیا تعالیٰ تو اللہ کا حکم ماننا یہ اللہ کی عبادت ہے اپنی کرنا اور اپنی عقم کے پیچھے لڑنا اور اپنے جوش کے ہاتھوں میں بے لگام ہو جانا یہ ایمان نہیں ہے اور عیسا علیہ سلاط و کے ساتھ طور تو پر اس وقت کی دنیا کے بہترین مسلمان ہوں گے جو کہ ہر آزمائش سے نکل کر بھٹیوں سے نکل کر قندل ہو چکے ہوں گے اور ان کے بارے میں حدیث صحیح میں بخاری اور مسلم نشکات کی فصل اول میں یہ حدیث ہے کہ وہ لوگ ایسے ہوں گے جو عیسا علیہ خلاط و کے ساتھ طور پر جائیں گے کہ اللہ انہیں پھر کبھی خطنے میں مبتلا نہ کرے گا جب تک زمین و آسمان قائم ہے یہ لوگ عیسیٰ کے پاس ہیں علیہ السلاط والسلام ساری لڑائیاں یہ جیت چکے اور اب دنیا پر یہی ہے اور ان کا دشمن کوئی نہیں تو اللہ ایک دشمن پہاڑوں سے نکالتا ہے جن کا نام ہے یاجوج و ماجوج اور اللہ اپنے نبی عیسیٰ کو وہی کرتا ہے علیہ السلاط والسلام کے عیسیٰ ان سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں عیسیٰ یہ تو نہیں کریں گے کہ جو اس نے آ کر نیچے اتر آئے لڑائی شروع کر دے جب مالک نے روک دیا تو اس رکنے میں ہی اللہ کی عبادت ہے جب اللہ نے لڑنے کا حکم دیا اکیلا کیوں نہ ہو پھر لڑنے میں ہی بالکل اس لیے ہمیں اللہ کا حکم ماننا ہے یہاں روک دے روکنا ہے جہاں چلا دے چلنا ہے جس وقت ایمان نہ بچتا ہو سوائے بستی چھوڑنے کے سوائے نوکری چھوڑنے کے سوائے اس بہنے کو چھوڑنے کے سوائے دل اس بیوی کو چھوڑنے کے سوائے اس دوست کو چھوڑنے کے سوائے اس اولاد کو چھوڑنے کے سوائے ان تب, حالات, تب حالات کو چھوڑنے کے سوائے اس ملک کو چھوڑنے کے تو فرض عم ہے کہ ایمان کو بچائے ان سب چیزوں کو اللہ کے لیے چھوڑ دے اللہ کو ہے اے میرے بندو ان عربی واقعات میری زمین وسیع ہے باقی خبردار میرے ساتھ کسی غیر کی عبادت میں کرنا صرف میری عبادت کرنا تو یہ نکل گئے غار میں اور کہنے لگے اللہ تم پر رحمتوں کی بارش کرے گا اور تمہارے کام میں اللہ نرمی پیدا کرے گا تو سورج کو دیکھے گا جب کلو ہوتا ہے تو دہنے ترف سے ان کی رار کے دہانے سے کاٹ کر نکل جاتا ہے دھوپ ان پر نہیں پڑتی کہ انہیں بےزار کرے گا غربت کا قریب ذاتی مب ڈوبتا ہے تو کٹرا جاتا ہے بائیں طرف سے تاکہ پھر ان پر دھوپ جو ہے تکلیف دینے کا باعث نہ بنے بہ ان کی فج و اور وہ مزے سے غار کے درمیانی حصے میں جو وسیع حصہ ہے اس میں لیٹے ہوئے اور سوئے ہوئے جب ان کا یہ حال تھا اللہ اس وقت کے حال کو اس طرح بیان کرتا ہے جیسے اب بھی وہ موجود ہے یہ اصل میں اعجاز ہے قرآن کا بیان کا طریقہ ہے راجی کا بھی آزاد اللہ یہ اللہ کے نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ اگر وہ چاہے تو کسی کو بچا نہیں سکتا وہ تمام درندوں کے اندر بچا سکتا ہے میں یہ المح پد جس کو اللہ رہنمائی کرے بس ہدایت یاد صرف وہی ہے اور جس کو اللہ گمراہ کر دے فلاں لہ ولی مرشیدہ نہ پھر آپ اس کے لیے کوئی ولی پائیں گے دوست اور نہ کوئی رہنمائی کرنے والا یہ وہ شخص ہے جو رامنمائی کو بار بار دھجگارتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کے دل کو سخت کر دیتے اللہ ہمیں ان میں سے کرے پہلے بھی کرے آپ آئی کا غم بہم رکود تو بمان کرے گا یہ بالکل حال میں بیان ہو رہا ہے کہ جیسے وہ لیتے ہوئے تھے بار میں اگر تو دیکھ لے تو بنوان کرے گا آئی کہ وہ جاگ رہے ہیں بہم رکو حالت میں سوئے ہوئے ان کی آنکھیں مفترد جیسے تھوڑی تھوڑی کھلی دکھائی, دکھائی دیتی تھی کہ ابھی اب کھڑے ہو گئے وہ لوقلاتن جمیلی بذات شمال اور ہم ان کی کروٹ بدلتے تھے داہنے طرف اور بہنے طرف سبحان اللہ آج یہ بات بالکل اچھی طرح سے معلوم ہے کہ فالد زدہ مریض کی اگر کروٹ نہ بدلی جائے تو اس کا جسم جو ہے وہ گل جاتا ہے وہاں سے اور بیڈ سورز ہو جاتے ہیں اور وہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس سے نپٹنا آسان نہیں ہے. اللہ ان کی کروٹیں لگاتا رہا پیار ہے اپنے پندروں کے ساتھ وقل وہ کل وہ باسی توڑا آئی ہیل اور ان کا کتا گار کے دہانے پر اپنے پاؤں پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے کیا خوب گا محسرین لیکن کتے کو اللہ نے باہر بٹھایا کیونکہ اندر داخل ہو تو رحمت کا فرشتہ نہیں آتا کتا باہر پیرا دے رہا ہے اور پیرے کا کتا آج بھی اجازت ہے شریعت میں مظاہرہ باشد دلہج پر, دل پر بیٹھا ہے باہر بغار کے پلا آتا الم اگر تم جھانک لے ان پر لمن نہیں تمل پھرا تو تل الٹے پہ پھر جائے گا اور فرار اختیار کرے گا یعنی تیرا جی چاہے گا کہ یہاں سے دور جائے اے دیکھنے والے والا موڑے ان کا من اور ان کی طرف سے تیرا دل روب سے خوف سے ہیبت سے بھر جائے گا ایسا ہیبت ناک بنا دیا اللہ نے اس منظر کو کہ کوئی انہیں نقصان نہ دے سکے کوئی ان کے قریب نہ پھٹک سکے یہ ہے اللہ کا اپنے بندوں سے پیار جو اس پر توکل کرتے ہیں اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا یا نبی و اے نبی صلاح السلام حسب اللہ اللہ تیرے لیے کافی ہے ممن تب آن منی اور ان منی کے لیے جو تیری اطباع کی شرط کو پورا کر دیں اور پھر فرمایا تبکل اللہ ہوا حق بہ جو کوئی اللہ پر توکل کر بیٹھے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اسے پھر کسی غیر کی ضرورت نہیں رہتی اور اللہ تبارک و تعالی اس کا منظر اسے اس کی زندگی میں دکھاتا ہے وہ خود اس چیز کے مزے لوٹتا ہے کہ اللہ اس کا ساتھ دے رہا ہے اور دنیا اسے ڈرا رہی ہے مگر اس کا کوئی بھی کچھ نہ بگاڑ سکا یہ اصحب کاف ہیں جن کو اللہ نے غار میں اس طرح سے لے لیا ہے کہ ان کی کمال درجہ حفاظت ہو رہی ہے اور ان سے پیار جو ہے اللہ رب العزت کا محبت وہ تمام ان کے واقعات سے جھلک رہی ہے وہ قزا پھر اسی طرح سے ہم نے ان کے انہیں اٹھایا دوبارہ سونے کے بعد لیتا نہ ہو تاکہ آپس میں سوال کرے ایک دوسرے سے ان میں سے ایک کہنے والا کہنے لگا کم لب بھائیوں کتنی دیر رہے اس گھر سے بالو لبس نہ یوگ بن او باد اللہ کا حال ہے جو کہ اسحابل کاف اولیا اللہ نہیں تھے اس کے کافر ہونے میں شک کرنے والا بھی کافر ہے ایک عام گلی میں کھڑا شخص جس نے کبھی قرآن کو پڑھا ضرور ہے مانتا ہے اور نمازی پر ہے بے شک عام آدمی پوچھو صاحب کاف کا انکار کرنے والا کہ صحاب آپ کفار کو فارے کون ہے کہے وہ کہ خود کاتے ہیں یہ اللہ کے ولی ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ کتنی دیر رہے ہے پوچھتے ایک دوسرے سے کم لبی تم کتنی دیر رہے کالو لبت نہ او باز کہا کہ ایک دن یا دن کا ایک حصہ گزر گیا کیونکہ صبح کو آئے تہوار میں اب شام ہو رہی تھی جب اٹھے تین سال کے بعد آلو رب تم آما لب تم یہ اہل ایمان تھے اہل توحید تھے یہ سچے اللہ کے اولیات تھے یہ یہ نہیں مانتے تھے کہ اللہ کے ولیوں کو غیب ہوتا ہے انہوں نے صاف کہا کہ تمہارا رب بہتر جانتا ہے تم کتنی دیر رہے سب آح تم بیماری کی کم اپنے میں سے کسی کو یہ برک دے کر وہ چاندی کا سکہ تھا یہ دے کر بھیجو بستی میں کچھ کھانے پینے کے لیے بھوک ستا رہی تھی المدینہ مدینہ شہر کو بھی کہتے شہر کی طرف بھیج دو اور وہ دیکھے اسی طرح سے اے یوا اب کا تو آماد کون سا اب کا تو آمد زیادہ پاک کھانا ملتا ہے کون سا جو غیر اللہ کا ذبیہ نہیں ہے کھانا وہاں غیر اللہ کا ذبیہ ہوتا تھا حرام چیزیں استعمال ہوتی تھی وہ تھے کفار تھے کا تو ہم پاک ترین تو ہم لائے تمہارے حلال اپنی زندگی کا سلسلہ جو ہے اسے قائم رکھو اور انتہائی آہستگی سے جائے بلا کم احدا تم پر کسی کو کہیں خبردار نہ کر دے شعور نہ ہو جائے کسی کو کوئی خبردار نہ ہو جائے تم چھپے ہوئے تمہیں پتا تو صبح کے بہانے سے تم میلے کے اندر سے نکل کر آئے ہو اب وہ خدیث اپنے گھروں میں ہوں گے اگر پتہ چلا تو پکڑنے کے لیے آ جائیں گے ڈھونڈنا شروع کر دیں یہ نہیں پتہ تین سو نو سال گزر چکے اللہ رب العزت کی یہ عجیب مہربانی اور اپنے ایمان والے بندوں کے ساتھ اللہ تبارک و پتالا کی دوستی ہے ان بے شک وہ اگر انہوں نے تم پر غلبہ پا لیا تم پر غالب آ گئے یگ کم وہ تمہیں پتھر ماریں گے پتھر مار مار کے ہلاک تر چھوڑیں گے کوئی رحم نہیں کریں گے کوئی ترس نہیں کھائیں گے توغیدیوں پر کبھی نے ترس نہیں آیا کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ تابوت جو ہے آج کا حکومت ہے یہ بڑے کمینے ہے میں نے کہا تابوت کبھی غیر کمینہ ہوا ہی نہیں جیسے مومن کی طبیعت ہر حال میں ایک ہوتی ہے وہ مومن دو کے زمانے کا ہو آدم علیہ سلاط اسلام کے زمانے کا ہو یا نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہو یا اس زمانے کا ہو طبیعت ایمان کی وجہ سے ایک جیسی ہوتی ہے اسی طرح کفر کی طبیعت بھی ایک ہوتی ہے یا یوگو کم تمہیں پتھر بار بار کے ہلاک کر چھوڑیں گے او یو کم سی ملتی یا تمہیں لوٹائیں گے اپنی ملت سے دوبارہ کافر کر کے چھوڑیں گے بحران تم نہیں ہو ہر جن نہ پاؤ گے تم پھر اضن تب اب آدھا, کبھی بھی اب عبادت سے تمہاری فلاح نہیں ہوگی تو یہ آج بہت سے حالات ایسے ہیں کہ اصحاب کا ولی حالات معلوم ہوتے ہیں. ان حال میں فرار تو جائز ہے کہ ہم ویرانوں میں چلے جائیں گاروں میں پناہ پکڑ لیں اس سب معاشرے کو چھوڑ دیں مگر یہ جائز نہیں ہے کہ ہم سمجھوتا بازی کریں کفر فل کے بارے میں نرمی کریں اب اللہ پر بخار مانگے اللہ خاص ہمیں ایمان پر قائم رکھے گا